وكفاء والصلاة والسلام على سيد الفسل وخاتم الأنبياء أما باطف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي الحمد لله والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر وهو يقول أن الغاية لا تدخل تحت المغية كالليل في باب الصوم ولنا أن هذه أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لو لاها استوعبت الوزيفة الكل وفي باب, وفي باب الصوم وفي باب الصوم لمد الحكم إليها إذ الإسم يطلق على الإمساك ساعة والكعب هو العزم هو العزم الناتي هو الصحيح ومنه الكاعب قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناسية وهو مقدار الناسية وهو ربع الرأس لما روا المغيرة بن شعبت رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال وتوزأ ومسح على ناصيته خفيه والكتاب مجمل فالتحق بيانا به وهو حجتنا للشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بثلاث شعرات وعلى مالك في اشتراط في اشتراك الاستيعاب وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاث, بثلاث أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح جي گزشتہ سے پیوستہ آپ کو کہا گیا تھا فضو کے فرائض کے اندر کے کیا ہے غسل و اعضا تین اعضا کا دونوں ہے رس اور سر کا مسح کرنا ہے ٹھیک ہے جی تین اعضاء میں سے کیا تھا وہ اس کی تفصیل آپ کو بتا دی تھی کہ ایک کیا ہے چہرے کا دونوں ہے ہاتھوں کا دونوں ہے اور پاؤں کا دونوں ہے یہ تین اعضا دونے والے ہیں اور ایک مسح ہے چار چیزیں فرض ہیں البتہ چہرے کے حوالے سے تو گزر گیا تھا کہ چہرے کی تفصیل کیا ہے کہاں سے کہاں تک اس کی حد بندی تو ہو گئی تھی کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی تک دو چیزیں جونے جو والی ہیں اور ایک والی وہ آج کے سبق میں بیان ہوں گی يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ مرفقان ول کا ابان ید خلان فقان تو کونیا الکا دو ٹخنے ٹھیک ہے یہ جو کلائی ہے بازو انسان کا ان کے بیچ میں جو جوڑ ہے اس کو کونی کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے المرفقان دو وہ جو ہڈیاں ہیں وہ ہڈیاں دونوں الکا اور جو دو ٹخنے ہیں یہ جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں پاؤں کے ساتھ ہی اوپر یعنی جہاں سے نیچے پاؤں ہے اور جیسے ہی پنڈلی انسان کی جہاں سے ختم ہوتی ہے ٹانگ اس کے بعد سے تو وہ الکا آبا ید خلا یہ دونوں چیزیں یعنی کعبان، تخنے بھی اور کونیا یہ دھونے میں داخل ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آیت کے اندر یعنی جیسے لکھا ہے کہ فاصل وجوہ کم و عید ال المرافق ٹھیک ہے روس کم ورجر تو یہ جو انتہا ہے تو ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کونیوں تک دونوں ہے کہ کنیاں نہ دونی ہوں یا سبھی ٹخنوں تک دونوں ہے ٹخنا نہ دونی ہو ایسی بات نہیں ہے بلکہ تفصیل یہ ہے کہ یہ دونوں دونوں میں داخل ہیں ہمارے نزدیک خلاف الظفر ترجمہ کر دیتے ہیں امام زفر رحم اللہ کے برخلاف وہ وہ یقول وہ فرماتے ہیں کہ ان نہ لغایتا کہ غایت جو انتہا ہے وہ لا خل تحت المغیہ غایا میں داخل نہیں ہوتا اب غا مغایا کیا ہے جس چیز کی آپ حد بندی کرتے ہیں مثلا یہ چیز یہاں سے لے کر فلاں دیوار تک ٹھیک ہے اس کونے سے لے کر اس کونے تک تو جس چیز کی حد بندی کی جا رہی ہے مثلا چکور زمین ہے ٹھیک ہے نا چکور جگہ ہے زمین کا ٹکڑا ہے کوئی تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ٹھیک ہے تو اب وہ جو پورا زمین کا ٹکڑا ہے وہ جو درمیان کا وہ مغایا ہے مغیا ہے ٹھیک ہے نا کہ نہیں جس کی حد بندی کی جا رہی ہے اب جو اس کی حد بندیاں کی جا رہی ہیں چاروں اطراف جو اس کے بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک تو وہ سارے کیا ہیں غایا کہلاتے ہیں اس کی انتہائیں کہ ہیں ٹھیک ہے تو جس کی حد بندی کی جائے وہ مغیا تو جو انتہا اور حدیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں غایا سرحدات وہ کیا ہیں غایا کہلاتی ہیں اور سنٹر جو ہے وہ کیا ہے مغیا کہلاتے کہتے ہیں کل فی باب السوم جیسے کہ رات کا ذکر باب السوم کے اندر کے ہے؟ کہ تم روزے کو مکمل کرو الیل رات تک یعنی جس طرح رات وہاں پر شامل نہیں ہے تو اس طرح یہاں پر بھی کیا ہے مرفقان اور کابان دونوں داخل نہیں ہے ولنا ہمارے نزدیک انا دل گایا یہ جو غایا ہے یعنی انتہا ہے اسقات ماورا آحا ماورہ ماورہ کو ثابت کرنے کے لیے ہے. ترجمہ دیکھنے پر اس لیے کہ اگر یہ امتحانہ بتائی جائے تو سب یہ جو وظیفہ ہے دھونے والا ٹھیک ہے یعنی جو وضو ہے یہ سب کو شامل ہو جائے گا اور وفی باب سو میں اور جہاں تک رہی بات کی کہ روزے کے باب میں جو یہ آیت ہے یعنی اس سے متعلق لمت دل حکمل وہ کیا حکم کو کھینچ کر لے جانا ہے اس حکم اس حد تک دل یطلق امسا کے سات اس لیے کہ روزے کا جو نام ہے اس کا اطلاق تو صرف ایک گھڑی رکنے پر بھی ہو سکتا ہے اچھا اب الکاپ اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ ٹخنا کس کو کہتے ہیں وہ الناتی وہ ابری ہوئی یا ظاہر ہڈی ہے وہ صحیح یہی صحیح ترجمہ ہے یہی صحیح اس کا معنی ہے ومن ہو وہ اسی سے لفظ قائب ہے دیکھیے گا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ بتاتے ہیں صورت مسئلہ کوہنیا اور ٹخنے یہ دو چیزیں شامل ہیں کس کے اندر وضو کے اندر ان کا دھونا امام ظفر رحم اللہ تعالی جو کہ قیاس کے شہنشاہ ہیں ٹھیک ہے شہنشاہ قیاس وہ فرماتے ہیں کہ مرفقان اور کابان یعنی کوہنیا اور ٹخنے یہ وضو میں شامل نہیں ہیں یعنی فرض میں شامل فرض نہیں ہیں ان کا دھونا ٹھیک ہے آئمہ میں سے احناف امام شافی رحم اللہ امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک کی ایک روایت یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مرفقان اور کاعبان دونوں کیا ہیں وضو میں شامل ہیں ٹھیک ہے جی دونوں چیزیں یعنی دھونا ان کا ضروری ہے اور فرض ہے امام مالک کی ایک روایت اور امام زفر رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مرفقان اور کابان کونیا اور ٹخنے وضو میں شامل نہیں ہے امام ظفر رحم اللہ کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو الہ یعنی انتہا کے لیے آتا ہے انتہائی غایت کے لیے آتا ہے الا انتہائے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہتے ہیں اس کے لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ غایا جو انتہا ہوتی ہے وہ محدود جس کی حد بندی کی جاتی ہے اس میں شامل نہیں ہوتا ورنہ تو حد بندی کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا غایا مغایا میں داخل نہیں ہوتا انتہا محدود میں غایا مغایا آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جس چیز کی حد بندی کی جائے وہ مغیا کہلاتی ہے اس کو اردو میں یوں غایا مغایا سے تعبیر کرتے ہیں اگر آپ غایا اور مغیا کہہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتہا یہ مغیا یعنی محدود کے اندر شامل نہیں ہوتا ورنہ تو حد بندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ استدلال کرتے اور قیاس کرتے ہیں کہ پر قرآن مجید کی دوسری آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم روزے کو مکمل کرو رات تک تو یہاں پر جیسے الا انتہائی غایت کے لیے ہے اور رات جو ہے یعنی روزہ روزے کو شامل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یعنی رات بھی روزے میں شامل ہو اور روزہ رات کو بھی مسلسل رکھا جائے ایسا نہیں ہے لہٰذا جب وہاں پر قایا مغایا میں داخل نہیں ہے تو اس طرح یہاں پر جو کہا ہے کیا کہا ہے قرآن مجید میں ومس بروسم ارجلاقم الابین <الْقَعَبَئِن> ٹھیک ہے نا تو یہ جی جو حد بندی کیا تو لہٰذا یہاں تک کہ لہٰذا کا اور مرفقان یہ دونوں چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں مام ظفر رحم اللہ کا قیاض سمجھ میں آیا جی اب دیگر اماں کا یعنی احناف بلکہ جمہور لے لیں ان کا اس کا جواب ٹھیک ہے جواب یہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ غایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں غایت کی دو قسمیں ایک غائت اسبات اور ایک ہے غائت اسقات غائت اسبات اور ایک ہے غائت اسقات ٹھیک ہے قایت اسبات اس یہ ہے یعنی غایت اسبات کسی چیز کو ثابت کرنا کہ وہ غایت جو انتہا وہ غایت حکم میں شامل نہ ہو مگر اس حکم کو وہ انتہا تک کھینچ کر لے جائے غایت خود یعنی انتہا خود حکم میں تو شامل نہ ہو لیکن اس حکم کو انتہائی مغیا تک کھینچ کر لے جائے اور اس تک ثابت کرے یہ ہے غائت اسبات یا اس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ غایت اور مغایہ کی جنس کیا ہو ایک نہ ہو ٹھیک ہے نا قائط اسبات جنس سے نہ ہو غیا اور مغایہ دونوں کی جنس الگ الگ ہو تو یہ کیا ہے غایتی اسبات ہے دونوں کی جنس الگ الگ ہو دوسرے نمبر پر ہے غایتی اسقات غائتی اسقات کیا ہے غایت اسقات یہ ہے کہ غایا خود حکم میں شامل ہو مگر ماں و کو کیا کر دے روک دے اس میں شامل ہونے نہ دے غائت اسقات کیا ہے کہ غایا خود تو مغیا میں داخل ہو لیکن ما ورا کو یعنی باقی افراد کو اس میں شامل ہونے سے کیا کر دے روک دے یا یوں بھی آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں غایت اسقات کیا ہے کہ غایا یعنی انتہا اور مغیا دونوں کی جنس کیا ہو ایک ہو دو قسمیں سمجھ میں آ گی غائت اسبات اور غایت اسقات غائت اثبات اس یہ ہے کہ دونوں کی جنس ایک نہ ہو غائت اسقات یہ ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہو یا غائت اثبات وہ ہے کہ جس میں غایہ مغایہ میں داخل تو نہ ہو لیکن اس حکم کو کیا ہے انتہا تک کھینچ کر لے جائے اور غایت اسقاط یہ ہے کہ غایہ خود مغیر کے اندر داخل ہو لیکن مابارہ کو داخل ہونے سے کیا کر دے روک دے اب ان دو قسموں کو ہم یہاں پر دیکھیں اس کے مطابق تو یہاں پر جو یہ جو آیت ہے مرفقان اور کابان کے متعلق اس غایت سے مراد جو ہے غایتی اسقاط ہے غایت سے مراد غایتی ہے یعنی خود تو غایہ مغایہ کے اندر داخل ہے لیکن ماورا کو داخل ہونے سے روک رہا ہے اس کا یہی فائدہ ہے کہ ماورا کے افراد کو روک رہا ہے جیسے یعنی مرفقان اور کابان دو خود تو وضو کے فرائض یعنی ان وضو کے فرض کے اندر ان کا دھونا کا تو ضروری ہے لیکن اس سے جو اوپر کا حصہ ہے ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ بازوں کا دھونا اب کیا ہے وہ تو کاندھے تک چلا جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو کونی کے بعد کے جو علاقہ ہے اس سے کیا ہے ماورا کی نفی کے لیے یہ عائد ہے اور یہ انتہا ذکر کی ہے ورنہ یہ خود جو انتہا ہے مرفقان اس کا دھونا کیا ہے ضروری ہے یہ طرح ریجل کا علاق تو پنڈلی پر بھی ہوتا ہے لیکن کابان کو داخل کر کے یہ کہہ دیا کہ کابان خود تو داخل ہیں لیکن ماورا کی نفی ہے اور اسقات ہے تو غایتی اسقاط یہی ہے کہ ماورا کی نفی کر دے اور خود کیا ہے اس میں شامل ہو یا یہ کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غایہ اور مغایا دونوں کی جنس ایک ہو تو پھر کیا ہے یہ غایتی اسقاط ہے تو یہاں پر غایت اسقاط مراد ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے اگر بازو کہا جائے تو بازو کا اطلاق کیا ہے سب پر شامل ہوتا ہے غایہ اور مغایہ دونوں اس میں شامل ہیں دونوں کی جنس ایک ہے الگ الگ نہیں ہے اسی طرح رجل کے بارے میں اگر دیکھیں دونوں کی جنس ایک ہے الگ الگ نہیں ہے تو لہٰذا یہ کی کیا ہے غایت اسقات ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام زفر رحم اللہ نے اپنا قیاس ذکر کیا ہے تو وہاں پر غایت غائت کون سی ہے وہاں پر غایت اس بات ہے کیوں اس لیے کہ وہاں پر کیا ہے دونوں کی جنس الگ الگ, الگ ہے دن الگ ہے روزے روزے کی الگ جنس ہے ٹھیک ہے نا اللیل تو روزے کا دونوں آپس میں تو نہیں ہے وہ تو الگ الگ جنسیں ہیں لہٰذا کیا ہے وہاں پر جو ہے کس کے لیے ہے غایت آیت اسبات ہے وہاں پر تو لہٰذا وہ تو اس میں شامل یعنی غایہ مغایا میں داخل نہیں ہوگا لیکن یہاں پر کیا ہے غایہ مغایہ کے اندر داخل ہوگا اب آجائیں جائیں آپ آپ کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ان کو جواب آ گیا تو لہٰذا میرفقان اور کابان یہ دونوں داخل ہیں وضو کے فرائض میں اور ان دونوں کا دھونا کیا ہے ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اگر ہم وہاں پر دیکھیں روزے کے باب میں تو روزہ کس کو کہتے ہیں روزہ رکنے کا نام ہے نا کھانے پینے اور جماع سے رکنا تو کوئی ایک یوں بھی کہہ سکتے پانچ منٹ اگر کوئی رکے اور کہ میرا روزہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے روزہ کس کا نام ہے کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام ہے ٹھیک ہے روزے کا اطلاق اس پر ہو گیا ٹھیک ہے نا وہ تو لیکن اب اس حکم کو یعنی اس روزے کا جو حکم ہے اس کو صبح سے لے کر تم ماتم مسیام یعنی صبح سے لے کر ال رات تک کھینچ کر لے کے جانا تو یہ وہ کیا فائدہ دے رہے اس انتہائی غائت کا فائدہ ہی یہی ہے کہ وہ غایا خود مغیا کے اندر داخل نہ ہو لیکن اس حکم کو شروع سے لے کر آخر تک اس کی حد بندی تک کیا ہے کھینچ کر لے جائے یہی اس کا کام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی حد بندی کر دی کہ یہاں تک آنا ہے بس ٹھیک ہے نا اب روزہ جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا صبح سے شام تک جو اس کی انتہا یعنی انتہا تک کھینچ کر لے جانا جیسے غائت اس بات کی ہم نے تعریف کی ہے یہ حکم میں تو شامل نہ ہو مگر اس حکم کو کیا ہے انتہا تک کھینچ کر لے جائے یا ثابت کر دے دیکھیے گا ولفقان ول الغسل فلغصل میں شامل ہیں اندنا ہمارے نزدیک خلاف اللہ ظفر امام زفر رحم اللہ کے برخلاف وہ یقول اور ان کے ساتھ ایک روایت امام مالک رحم اللہ کی بھی ہے اور امام مالک کی ایک روایت جمہور کے ساتھ بھی ہے وہ یقول امام زفر فرماتے ہیں کہ غائت اللہ تحت المغیا غائب مغیا میں داخل نہیں ہوتا کل لے کی بابست ٹھیک ہے نا جیسے کہ سوم کے معاملے میں روزے کے معاملے میں رات کہ رات روزے میں شامل نہیں ہے تو اس طرح یہاں پر بھی کیا ہے مرفا اور کو شامل نہیں ہونا چاہیے اچھا قیاس ہے ولا ہماری طرف ہمارا حکم یا ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ان نہ یہ جو غایت ہے یہ اسقات ماورہ تو غایت غایت کون سی غائت ہے غائت اسقاط ہے لسکات ماورہ آ ٹھیک ہے نا کہ اس کے ماورہ کو یعنی جو غایت خود ہے اس کا جو ماورہ ہے خود غایت کے علاوہ اس کا جو ماں بعد ہے اس کی اس کے ساخت کرنے کے لیے تاکہ وہ شامل نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کنیوں کے بعد کا جو علاقہ ہے وہ بھی دونوں میں شامل نہ ہو جائے اس طرح ٹخنوں کے اوپر کا جو علاقہ ہے اس کو بھی لازم نہ سمجھا جائے تو اس کے اسقاط کے لیے لا لست و آبتفت القل اس لیے اگر یہاں پر ہم اس کی انتہا یہاں تک نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس ورا کے لئے ہم اگر تسلیم نہ کریں یہ نہ ہو تو لست و الکل تو شامل ہو جاؤ گا استو آبا شامل ہو جانا تو الوظیفت الکل ٹھیک ہے نا تو یہ سب کو شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو جتنا علاقہ یعنی بازو کا اطلاق وہ آخر تک تو یہ سب کو شامل ہو جائے گا وزو کے ہونے میں وفی سوم اور جہاں تک آپ کے استدلال کی بات ہے تو اس کا جواب وفی روزے کے باب میں لمت دل حکم حکم کو کھینچ کر لے جانا ہے اس انتہا تک کیوں اس لیے ہے یعنی غائط اس, با اس بات ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا کیوں اسمو اس لیے کہ روزہ نام کس کا ہے روزہ جو ہے وہ یوت القوال کے ساتھ ایک گھڑی رکنے کا نام ہے کس سے رکنے کا نام ال رکنا کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کا تو اطلاق صرف ہے گھڑی پر بھی ہو سکتے لیکن اب اس حکم کو شروع سے لے کر انتہا تک کھینچ کر لے جانا وہ کیا ہے غایت اس بات ہے ٹھیک اچھا جی اب آگے اتنی بات سمجھ میں آ گئی اب آگے آپ کو کیا ہے کاب کا لفظی ترجمہ بتا رہے ہیں مرفق وہ تو کونی ہے یعنی مشہور ہے تو کعب کا ذرا بتا رہے ہیں الکعب اس کی لوگوں کی صرف ابری ہوئی ہڈی الناتی بڑنا تو بڑی ہوئی ہڈی تو ابری ہوئی ہڈی العظم الناتی ابھری ہوئی ہڈی ہو صحیح یہی صحیح ترجمہ ہے اس لیے کہ الکعبان کہا ہے نا یہاں پر وہ صحیح کہنے کا مطلب کیا ہے وہ صحیح جب کہا ہے تو اس سے میں یہ پتا چل جانا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ اور روایت بھی ہے جب ہو صحیح کا ہے کہ یہی صحیح ہے تو اس سے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے یعنی مفہوم مخالف سے کہ کوئی اور روایت بھی ہے کوئی اور ترجمہ بھی اس کا ہے تو محمد رحم اللہ کی ایک روایت کے مطابق یعنی ان سے ہی نقل کی ہوئی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو پاؤں کا جو ابرا ہوا حصہ ہے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یعنی یہ درمیان میں ابھر ہوا ایسا ہوتا ہے تو یہ ہڈی مراد ہے لیکن وہ نہیں مراد ہو سکتی اس لیے کہا کہ یہی صحیح ہے کیوں؟ کابان کا لفظ ہے دو ہڈیاں وہ وہی کہلاتی ہیں کیوں کہ وہ تو صرف ایک ہی ہڈی ہوتی ہے وہاں دو نہیں الکعبان تو ابری ہڈیاں یہی ہیں جو ایک پاؤں کے اندر جو ایک طرف بھی ہے اور دوسری طرف بھی ہے ایک ہی پاؤں میں وہ صحیح یہی زیادہ صحیح ہے وہ مین ہو زیادہ واضح کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ ابرے ہوئی ہڈی اسی سے ہے الکا کابان الکاب اسی سے الکا عب کاعب کہتے ہیں کہ ابرے ہوئی پستانوں والی دوشیزہ ٹھیک ہے ابرے ہوئے پستانوں والی لڑکی الکا عبو تو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ابرے ہوئے تو اس طرح ابری ہوئی ہڈیاں ٹھیک ہے تو یہ الکام الکا عب ٹھیک بات ربو نبی اللہ وسلم. اچھا آپ دعا فرمائیں ہماری لائٹ آ جائے تک چارجنگ میرے پاس دس فیصد سے کم رہ گئی ہے جب تک چلے گا تو چلاتے ہیں چوتھا فرض کیا ہے چوتھا فرض وضو کے فرائض تو یاد رکھیے سر کے مسا کرنے کے بارے میں مسلک احناف کا مسلک یہ ہے کہ ربع راس یعنی سر کا چوتھائی حصہ یہ کیا ہے اس کا مسا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسا کیا ہے فرض ہے یہ ہے احناف کا مسلک ٹھیک ہے نمبر دو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تین بال بھی اگر تین بالوں کا بھی اگر مسا ہو جائے تو وہ مسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اقل افراد کچھ مسا بس ہو جائے چوتھائی سر نہیں تین بالوں کا بھی اگر مسا ہو جائے تو یہ کافی ہے امام شافی رحم اللہ کا یہ مسلک ہے کہتے ہیں مطلق حکم ہے جب امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ پورے سر کا مسا کرنا لازم ہے وضو کے اندر احناف چوتھائی چو روبیرس امام شافی رحم اللہ صلاح شہرات تین بالوں کا مسا امام مالک اور امام احمد رحم اللہ استیاب ٹھیک ہے یعنی پورے سر کا مسا کرنا تمام ائمہ کا استدلال صرف اور صرف قرآن مجید کی اسی آیت سے ہے وم سح بے رعو وم کے پہلے بتا دیتا ہوں احناف کو آخر میں لے آتے ہیں امام شافی رحم اللہ کا استدلال یعنی تو وجہ استدلال میں فرق ہے لیکن مستدل کیا ہے ایک ہی ہے قرآن کی آیت ہے اور یہی چیز ہے وم سک و <بِرُؤُسِكُن> استدلال ہر ایک کے کا نوعیت استدلال کی الگ الگ ہے مام شابی رحم اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر مطلق آیا ہے کہ تم سر کا مسا کرو کوئی تفصیل نہیں ہے کرو راس کی قید بھی نہیں ہے اور استیاب کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور المطلق و یجری اطلاقی ہی لہذا اس کے عقل افراد کیا ہیں تین ہیں تو سر کے حصے میں سے یعنی اس کے تین بالوں کا اگر مسا کر دیا کچھ بھی ایک یعنی اگر کچھ بھی حصہ اس کا گیلا ہو گیا اور مسا ہو گیا تو وہ مسا ہو جائے گا نہ روب و راس کی قید ہے نہ استیاب کی قید ہے مطلق ہے المطلق یجری علی اطلاعی ہی لہٰذا اسی کے مطابق ہم مسا کر لیں گے آگی بات سمجھ ہم شافی رحم اللہ کے مذہب کی دلیل ان کی ہے امام مالک رحم اللہ اور امام احمد بن حمب الرحم اللہ کا طریقہ استدلال یوں ہے وہ فرماتے ہیں پرانے مجید میں وم سحو بے روس کم ہے گویا لفظ کیا ہے وم سح اپنے سروں کا مسا کرو بس اور روس سب میں شامل ہے یعنی پورا کا پورا سر روس رس کی جمع ہے پورے سر کو کہتے ہیں ہم نے آج تک نہیں سنا کہ راس بولا جا رہا ہو اور اس کا ایک ٹکڑا مراد لیا گیا ہو نہیں بلکہ راس پورے سر کو کہتے ہیں روس اس کی جمع ہے تو لہذا وم سخو روس اپنے سروں کا مسا کرو تو کیا مطلب کہ پورے سر کا کیا کرو مسا کرو ٹھیک ہے جی رہ گئے احناف تو احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے مطلق ہے مبہم ہے ٹھیک ہے اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر موجود ہے احادیث کے اندر ٹھیک ہے اس کا بیان کیا گیا مبین ہے اس کی مزید توضیح کی گئی ہے وہ کیا ہے حضرت مغیر ابن شعب اور تعالیٰ کی حدیث یہاں پر تو اگرچہ ہم کہہ دیں گے کہ آپ استیاب سمجھیں یا مطلق سمجھیں جو بھی ہو لیکن ہم تفصیل کو دیکھیں گے کہ تشریح کیا کی گئی ہے اس کی احادیث کے اندر ہاں آن حضرت نے اس کیا سمجھا ہے اور انہوں نے اس کی تشریح کیسے بتائی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے وہ فرماتے ہیں مغیر اپنے شعبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے نیر پر تشریف لائے آپ نے پیشاب کیا اور اس کے بعد آپ نے وزو کیا اور وزو کے اندر آپ نے مسا اعلی ناسی پیشانی کی مقدار آپ نے کیا ہے مسا کیا گویا چوتھائی سر کا مسا کیا ٹھیک ہے نا یعنی ایک سر جو ہے یعنی اس کو اگر چار حصوں میں تقسیم کرے تو اس طرح یعنی چوتھائی سر کا آپ نے کیا کیا ہے مسا کیا تقریباً اتنا بنتا ہے تو مقدار پیشانے پیشانی کی مقدار کتنی بنتی ہے تو وہ چوتھائی سر ہی بنتا ہے لہٰذا اس کے مطابق ہم کیا ہے قرآن مجید کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ٹھیک ہے رہی بات آپ کے استعاب اور است... اس کی مطلب کی تو اگر استعاب ہی مراد ہوتا استیاب ہی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی سر پر اکتفا نہ کرتے اگر استیاب ہی مراد ہوتا تو چوتھائی سر پر مسا کر کے یونہ بیان کرتے ٹھیک ہے نا صحابہ رام کے سامنے یونہ کرتے اور اگر اقل افراد یعنی تین ہی بال مراد ہوتے جیسے مطلق امام شافر رحم اللہ نے سمجھا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی تو ایسا کرتے کہ دو یا تین بالوں کا مسا کیا لیکن آ حضرت نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اب دیکھیے گا بات کو آ جائیں آگے بات سمجھ دلائل جو آپ سب اب جو احناف کا مسلک ہے وہ گوہ بین بین ہے نہیں تو استیاب ہے اور نہیں تو بالکل کیا ہے تین بال مراد ہیں بلکہ بین بین چوتھائی سر کا مسا نہیں تو مکمل سر اور نہیں بالکل تین بال تو خیر الامور اوسط لے لیجئے ول مفروضی مسحر رس مقدار الناسیت وہرب اور رس سر کے مسح میں جو فرض ہے وہ کیا ہے پیشانے کی مقدار ٹھیک ہے وہ روب اور اور پیشانے کی مقدار کتنی بنتی ہے چوتھائی سر لمار کو کرکٹ کو بھی کہا جاتا ہے اور یعنی اس خاص کوڑا کرکٹ کو اور بعض کہتے محل کو بھی کہا جاتا ہے سباتا محل کو بھی کہا جاتا ہے اور صرف کوڑا کرکٹ کو بھی کہا جاتا ہے اگر محل کو کہا جاتا تو ہمیں اعتراض نہیں ہے اگر صرف کوڑا کرکٹ کہا جاتا یہاں پر کیا ہوگا یعنی حال کو ذکر کر کے محل مراد لیا گیا ہے ٹھیک ہے Yeah. <laughs>